اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے کرب ہے کہ تمہیں تمہارا رب اسے جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے